میرے مدنی چند کے ناظرین سلسلے امیر اہل سنت کے بیانات اور مدنی مذاکرے کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں ماہ مرم الحرام کا مہینہ جاری ہے اور آج اس کی دوسری شب ہے جیسے جیسے اس کی ابتدائی تاریخوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے سید شہدا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا والوں کے سفر آزمائشیں قربانیاں ان سب کا احوال سننے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے رقت بڑھتی جاتی ہے کیفیت تبدیل ہوتی جاتی ہے اور یہ ہمارے اکابرین ہمارے اسلاح بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ بالخصوص ان دنوں میں ان حضرات کی قربانیوں ان کے تذکرے یہ بہت ہی زیادہ ہوا کرتے تھے اور یقیناً اہل بیت سے محبت ان کی عقیدت ان کی یاد یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے شیخ امیر امیرہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیاد آمد برکاتہم العالیہ آپ کے بیانات کی تو ایک بہت طویل فہرست ہے اور مدنی مذاکروں کا جہاں معمول دیکھا گیا اور بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ مدنی مذاکروں کا جب سلسلہ ہوا تو امیر علیہ سنت نے مدنی چینل میں براہ راست ساتھ ساتھ آٹھ گھنٹے تک مدنی مذاکرے فرمائے اور تربیت کے ایسے مدنی پھول عطا فرمائے کہ واقعی کہنے والوں نے کہا سننے والوں نے سنا اپنے جذبات کا ایسا بھرپور اظہار کیا کہ اتنا مطالعہ کیا اتنی زندگی گزاری اتنا کچھ علم حاصل نہیں کر سکے پھر باپ بیٹے کے متعلق کہتا سنائی دیا کہ میری بیٹے کی یوں جو زندگی تھی ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی نہیں مانے لیکن یہ امیر علیہ کے بیان میں کیا تاثیر تھی یہ امیر علیہ کے مذاکروں میں جو انداز تھا وہ کتنا خوبصورت انداز تھا کہ ہماری ہمارے بچوں میں ادب آ گیا بچیوں میں پردہ آ گیا محبتیں بڑھ گئیں اخلاق بڑھ گئے کردار بڑھ گیا اپنائیت پیدا ہو گئی حقوق ادا ہونے شروع ہو گئے تو یہ کیا تھا اللہ کے ولی کی زبان میں تاثیر اور آج الحمدللہ دنیا بھر میں دعود اسلامی کے مدنی کاموں کی جو دھوم دھام ہے یہ سب میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی برکت کا نتیجہ ہے تو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا سید الشہدا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آئیے امیر علیہ سنت کی زبانی سنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے تربیت کے کیا مدنی پھول ہیں صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مصطفی صلی اللہ جگر گوشہ ہے مرتضہ دل بند فاطمہ سلطان کربلا سید و شہادہ امام علی مقام امام عرش مقام امام امام امام تشنا قام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی مجمع کرامت حتیہ کہ آپ کی با سعادت بھی با کرامت ہے چنانچہ حضرت سیدی عارف بلا نور الدین عبد الرحمان جامی قدر شواہد البوا میں فرماتے ہیں سیدوں نے امام حسین رضی اللہ عما عنہ کی ولازت باست چار شعبان المعظم سینے چار ہجری کو مدینہ منورہ آزاد اللہ اشرفوں و, و تعظیمہ میں منگل کے روز ہوئی منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ اور عنہ کی مدت حمل چھے ماہ حضرت سید اللہیا علاء نبین والسلام اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل چھ ماہ ہوئی ہو و اللہ تعالی عالم و رسول عالم عزب اجلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی مرحبا سرورے آلم کے پسر آئے ہیں مرحبا سرورے آلم کے پسر آئے ہیں سیدہ فاطمہ کے دس سے آئے ہیں پاتے فاطمہ کے لستے آ مبارک کے پسین اے مسلمانو ایسلمانو اے, اے مسلمانو مبارک کے پسینا اللہ تعالی علی محمد حضرت سعودنا علامہ قدسہ سر سروہ سامی مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیانوں کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رختار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار یعنی اطراف میں روشنی ہی روشنی ہو جاتی <تصفيق> میرے آکاظ امام ایل سنت عظیم المرکت عظیم المرطبہ پروانے شمع دین و ملت مورانا شاہ احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان بار گار سالت میں کیا خوب عرض کر رہے ہیں تیری <تراز> نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سب گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا <تصفح> حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ کا حالانو جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زیادہ اللہ و شروفوں تعلیماں کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن متی علیہ رحمت اللہ البدی سے ملاقات ہوئی انہوں نے عرض کی آئی مام میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے برائے کرم دعائیں برکت سے نواز دیجیے یہ کربلا جاتے ہوئے کا واقعہ ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کا پانی چلت فرمایا جب, جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ ردا نے اس میں سے پانی اپنا مبارک مبارک منہ لگا کر نوش کیا اور کلّی فرمائی پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا تو جس کی یہ شان ہو اس پر پانی کون من کر سکتا ہے خدا کی قسم یہ وہ بات کرامت ہستی تھے کہ اگر میرے خوراک کو اشارہ کرتے خدا آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے لیکن امتحان تھا امتحان امتحان ہوتا ہے اور امتحان سے وہی جی چڑھاتا ہے جس کی تیاری نہ ہو تو ان کا امتحان تھا اس لیے محرے خوراک پر پہرا لگا اور پانی انہیں نہ دیا گیا وہ چاہتے تو ان کے لیے پانی کا حصول کوئی مشکل نہیں تھا مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت المنان فرما رہے ہیں باغ جنت کے پہرے مدورا خانے پہلے پہر باغ جلد مدر تم کو مدان کا دشمنانے تو جو مدح خانے ایلے بیسے جو گلا مانے ایلے بیسے جو پنا خانے ایلے رہتے جو گدا یا اہل بہر ہیں ان کے لیے جنت کے باغات ہیں اور جو دشمن اہل بیت ہیں ان کے لیے جہنم نندن زن دا ہے, دا ہے تم کو مزدان بیت اللہ تبارک و بتانا ہمارا شمار مداح خانے اہل بیت میں سے کرے ہم غلام اہل بیت میں ہی جیئے غلام اہل بیت ہی میں مرے اور غلامان صحابہ و اہل بیت ہی میں اٹھے علی سلح دیر محمد میدان کربلا <میدان> میں <میدان> <میدان> <میدان> <میدان> امام علی مقام امام عرش مقام امام حمام، امام امام تشنہ کام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ ربی تحال یوم آشور یعنی بروز جموات المبارک دس محرم الحرام سین اکسٹ ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰوں کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بچ زبان یسیریدی مالک بن عروا اس طرح بکواس کرنے لگا اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیانوں نے فرمایا یا اللہ یعنی اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے کیا تجھے یہ گمان ہے کہ مارا اللہ میں جاؤں گا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کے ایک جانیثار جوان حضرت سیدنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہیے فیوزن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے پھر امام کشنا کام رضی اللہ تعالی نے دستے دعا بلند کر کے ارد کی اے رب کا اس نابکار کو اداب نار سے قبل بھی اس دنیا نا میں آگ کے اداب میں مبتلا فرما فوراً دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گیا اس کا پاؤں رکاب میں الجھا گھوڑا اسے گھسیلتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندر میں ڈال دیا اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بسم ہو گیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سجے شکر بجا لائے کھندے الہی کی اور عرض گزار ہوئے یا اللہ مجل تیرا شکر ہے کہ تون نے عالیہ رسول کے گستاخ کو سزا دی دیسے پاک سے بے باریاں گستاخیا بیت لگن تی رو دشمن نے لڑی علی محمد صلی اللہ تعالا محمد وبارک وسلم تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو اہل بیت کی یاد مناتے ہیں کہ کتنی با کرامت یہ ہستیاں تھیں اور کیوں نہ ہو کہ اہل بیت کی عظمت و شان یہ کس قدر بلند ہے میرے شخط طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامد برکاتم عالیہ اپنی کتاب کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر دو سو اسی پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سادات کرام کی تعظیم کی اصل وجہ یہی ہے کہ سادات حضرات رسول کائنات شہن موجودات موجودات اللہ علی ولی وسلم کے جسم اتحر کا جزو یعنی بدن منور کا ٹکڑا یعنی حصہ ہیں میرے آکا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ جلد بائیس صفحہ 433 پر فرماتے ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ سادات کرام کی انتہائی انتہائی نسب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے یعنی ان کے جد اعلیٰ تو مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کا ذکر مبارک کس قدر ایمان کی تازگی کا سبب ہے ایمان کی تقویت کا سبب ہے تو ان دنوں میں جو ان کی یاد بنائی جاتی ہے تو ان کی کرامات ان کی فضیلت ان کے اوصاف جو بیان کیے جاتے ہیں تو ساتھ ہی جب وہ مناظر یاد آتے ہیں کہ جس میں ان پر ظلم ہوا ان پر زیادتی ہوئی تو پھر دنیا نے ہی دیکھ لیا کہ ان کا کس قدر برا انجام ہوا اور یہ تو دنیا کی ہی سزا ہے ورنہ یاد رکھیے اہل بیت پر ظلم کرنے والوں پر جنت حرام ہے جی ہاں سرورد عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علی ولی وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری اطرت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی اس پر جنت حرام کر دی گئی بدبخت ہیں بدنصیب ہیں وہ جنہوں نے ان سے لڑائی کی ان سے لڑے اور اہل بیس سے لڑنے والے کی شامت کیا ہے ترمیزی شریف میں ہے حضور انور شاہ محشر مدینہ کے تاجور بزن رب اکبر نبیوں, نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم علی نے حضرت سیدنا علی حضرت سیدتنا فاطمہ حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہم کے بارے میں فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا اور جو ان سے سلوح رکھے گا میں اس سے سلو رکھوں گا تو الحمدللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ ہمیں ایمان کی سلامتی کی فکر دیتا ہے اور شیخ تریکت امیر علیہ سندت اس معاملے میں ایمان کی سلامتی کی فکر بہت زیادہ دلاتے ہیں اور بارہا آپ کی یہ کیفیات دیکھی جاتی ہیں کہ جہاں ایمان کی سلامتی کا معاملہ آتا ہے اس کی فکر کا اس کے بارے میں غور و فکر کا بات آتی ہے تو چاہے کیسا ہی خوشی کا موقع ہو دقت داری ہو جاتی ہے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں تو امیر علیہ السنت کے بیانات اور مدنی مذاکروں میں ایمان کے سلامتی کی فکر یہ بدرجہ بہت زیادہ اہمیت اس کی حاصل ہوتی ہے آئیے انی میں سے ایمان کی سلامتی کے بارے میں کچھ مدنی پھول امیر علیہ سنت کی زبانی حاصل کرتے ہیں سل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد ایمان کی سلامتی کی اہمیت پر اگر کچھ مدنی پھول ہوں تاکہ ہمارے دل میں ایمان کی سلامتی کا جذبہ پیدا ہو اور اس کے متعلق ہم کچھ غور و خوص کرنے میں کامیاب ہو سکیں کچھ مدنی فرما سب سے قیمتی سرمایہ ہی ایمان ہے چاہے بندہ کتنا ہی نیک عمل کرے اور زندگی بھر عبادت کرے ساری رات جاگ کر عبادت کرے تحجد پڑے عمر بھر روزے رکھے اگر ایمان سلامت نہ رہا تو پھر کچھ بھی نہیں حدیث پاک میں ان نمل اعمال و اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو ہی عمل کام آئیں گے ورنہ عمل کام نہیں آئیں گے اچھے عمل بھی کام نہیں آئیں گے اس لیے ہر وقت ایمان کی فکر رکھنی چاہیے غفلت کا دور دورہ ہے اور شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں بس ٹھیک ہے مسلمان ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں قابل رشک وہ ہے کہ جو قبر کے اندر بھی مسلمان ہے کیونکہ ظاہری زندگی تو مسلمانوں والی سبھی گزار رہے ہیں لیکن یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ قبر کے اندر کون کون مسلمان ہوگا تو نہ سرمایہ دار قابل رشک ہے نہ صاحب اقتدار قابل رشک ہے نہ کوئی ڈیل ڈول کا ہاتھی نما انسان پداور قطور نہ کوئی لیڈر کوئی بھی دنیا میں قابل رشک نہیں ہے سوائے اس کے جو اپنا ایمان قبر میں سلامت لے کر گیا ولہ وہ قابل رشک ہے جتنا اس پر رشک کیا جائے وہ کم ہے کہ وہ اپنی زندگی کی بازی جیت کر دنیا سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا دنیا میں جگہ جگہ رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں ایمان چھیننے پر شیطان جو ہے شیتان چور سے تو چلو آدمی سامان اپنا چھپا لیتا ہے اندر کی جیب میں پیسے رکھ لیتا ہے ڈاکوں سے بچنے کے لیے بڑے بڑے تالے لگا لیتا ہے چوکی دار رکھ لیتا ہے کہ کہیں کوئی ڈکیتی نہ ہو جائے لیکن ایمان کی حفاظت کا چونکہ تصور کم رہ گیا اور عام ہمارے سامان کا چور تو دو ٹانگ والا انسان ہے جو ہمیں نظر آ جاتا ہے اور شیتان ہمیں نظر نہیں آتا اور جتنا انسان ٹھیک ہے چالاک ہوگا لیکن سب سے زیادہ چالاک ہے اس لیے کہ انسان کو جو گناہوں پر اکساتا ہے یہ شیطانی ہے طرح طرح کے اس کو داؤ پیچ سکھاتا ہے طریقے سکھاتا ہے چوریوں کے ڈکیتوں کے تو یہ اگرچہ نظر نہیں آتا غیر محسوس طریقے پر یہ ساری تعلیم شیطان دیتا ہے اس کو طرح طرح کی آئیڈیا آتی ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے سے ڈالتا ہو تو اب ایسا خوفناک چور ہے ایمان کا کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا چالاک بھی بہت ہے اس کے داؤ پیچ سے ہم صحیح معنوں میں واقف بھی نہیں ہیں چور کے لیے تو وہ آدمی بندوق رکھ لے گا تو دروازہ بند کر دے گا چوکی دار رکھ لے گا گارڈ رکھ لے گا بہت کچھ ترکیب کر سکتا لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے رافیل انسان کوئی بھی ترکیب بھی نہیں کرتا اور پھر خوش فہمی بھی ہوتی ہے کہ میں چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں ٹھیک ہے بس تو اس طرح خوش فیمی نہیں ٹھیک کئی غیر مسلم ایسے ہوں گے کہ جو مرنے سے قبل ایمان لانے کی پا لیں گے تو کئی مسلمان ایسے ہوں گے کہ مرتے وقت محاذ اللہ ان کا ایمان چھین لیا جائے گا یہ ہوتا رہا ہے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے غالباً نئیروبی میں اپنے مبلغ استائی بھائی ہیں وہ کہیں اسپتال میں کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے قریب کوئی اور بوڑھا شخص تھا وہ بھی بیمار پڑا تھا بستر پر اور اس کا بالکل اینڈ تھا وہ ختم تھا لیکن ہوش وف قائم تھے تو اس کی بھی انہوں نے عیادت کی مبلز نے تو پتہ چلا یہ تو غیر مسلم ہے اور غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا وہ لیڈر تھا غیر مسلموں کا اہل علم شخص تھا اب بھی ہمارے مبل نے دیکھا کہ وہ بالکل بےچارا مر رہا ہے تو اس کو رہ مایاج پر کہ کسی طرح کاش یہ اسلام لیا ہے تو مبل نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس پر انفرادی کوشش کی تو وہ اس کی سعادت خوش نصیب بھی کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے توبہ کروا دو مسلمان بنا لو اس اس مسلمان کر لیا اس غیر مسلم کو حالانکہ وہ مسجد کی عبادت بھی اس کے مقدر میں نہیں تھی وہ کسی اور عبادت خانے میں جا کر اپنی عبادت کرتا تھا اس نے مسلمان ہو گیا اور صرف پینتالیس منٹ میں پونے گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا ایک بھی نماز نہیں پڑھی اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ایک ٹکا زکاط نہیں دی اس نے اور دنیا سے ظاہری طور پر مسلمان ہو کر وہ رخصت ہو گیا دے وہ کتنے بڑے نصیب کی بات ہے اللہ تعالی ہمارے نصیب اچھے کرے اسی کا صدقہ ہم کو دے دے کہ ہمارا بھی ایمان سلامت رہے وقت رخصت ہم مومن ہو کر مرے اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے جیسے دنیاوی چیزوں کی حفاظت کی میں نے صورت مختصر سے آپ کو بتائی تو اب ایمان کی حفاظت کے لیے اس طرح کی صورتیں تو ہو نہیں سکتی کہ گارڈ ہم رکھ لیں اب اس کی صورت یہ کہ ایمان کی حفاظت کی سب سے بڑی صورت یہ کہ ایمان کی فکر کرے کہ کہیں میرا ایمان چلانا جائے ہم نے بزرگانے دین کے حالات میں یہی پڑھا ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین بڑے بڑے اولیاء کرم ان کو برے خاتمے کا خوف بہت ہوتا تھا جتنا زیادہ مطلب ان کی بزرگی کا چرچا ہوتا تھا وہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ ایمان کے معاملے میں اتنے فکر مند نظر آتے تھے کہ وہ بے باک نہیں ہوتے تھے غافل نہیں ہوتے تھے ایمان کے تعلق سے بڑے بڑے مواقع پر بھی وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم شیطان سے ہم کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتے یہ شیطان کے وار بہت خطرناک ہوتے سب سے بڑے ولیوں میں ولیوں کے سردار ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو شیطان نے بڑی کوشش کی کہ ان کو ورگڑائے یہاں تک کہ ایک سانپ کی صورت میں یہ لپٹ گیا نماز کے دوران لیکن ہوش پاک نے نماز جاری رکھی یہاں تک کہ وہ سجدے کی جگہ منہ کھول کر پڑ گیا لیکن آپ نے سجدہ کیا تو ہٹ گیا لیکن وہ طرح طرح سے وہ اس طرح آپ کو تکلیف میں دیتا رہا لیکن آپ نے اس کو لفٹ نہیں کروائی کار وہ ظاہر ہو گیا کہ میں شیطان ہوں اور تمہیں بتہ لینے کے نہیں وہ ہاں وہ شیطان جن جو ہوتے نا شرارتی اس کو شیتان بولتے ہیں ایک تو ابلیس مشہور ہے اس کے علاوہ بھی تو یہ میرے ہوش باپ اس سے نہیں ڈرے یہاں تک کہ ایک بار اس نے شیتان اب وہ اصلی شیطان کہ وہ آسمانوں کے کنارے روشن ہو گئے اور اس میں ایک سورج ابری اور اس نے کہا کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہارے لیے حرام کو حلال کر دیا نمازیں تم کو معاف کر دی فرائض معاف کر دی اس طرح کا اس نے کہا میرے گوشت پاک نے لاہور شریف پڑھی تو وہ جو روشنی تھی وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا اندھیرا چھا گیا اور آواز آئی کہ عبد القادر تم نے مجھے خود پہچانا میں شیطان ہو اور تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا یہ بہت بڑا وار تھا شیطان کا تو میرے گوشت پاک نے فرمایا کہ نہیں مجھے میرے رب کی رحمت نے بچا لیا یہاں بھی یہ اپنے علم پر ناز نہیں کیا کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں بہت بڑا عالم ہوں بہت بڑے مفتی سے گوشت پاک یہ ذہن میں رکھے ہیں کہ ولی غیر عالم ولی ہو ہی نہیں سکتا ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے یا الازت نے جگہ جگہ لکھا ہے ثابت کیا بزرگوں کے اقوال سے اس کو پتا ہو رضیہ شریف میں میرے گوشت پاک نے وہاں بھی اپنے علم پر ناز نہیں کیا اور ہاں نہیں کیا کہ شیطان میں یہ بھی تیرا وار ہے کہ میں اپنے علم پر پھول جاؤں اور تو خوش ہو جائے اور مجھے گھما دے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے مجھ کو بچایا تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے اس کی عنایت سے ہوتا ہے تو اس لیے شیطان سے غافل نہیں ہونا چاہیے وہ طرح طرح کے مطلب یعنی کہ وہ ہیلے بناتا ہے اور صورتیں بناتا ہے ترکیبیں کرتا ہے کہ کسی طرح ہمارا ایمان چھیل تو ہمیں ہر وقت فکر ہونی چاہیے کہ بزرگوں کا یہ بھی مقولہ ہے کہ جس کو اپنے ایمان کے سلب ہونے ضائع ہونے سلب ہونا ضائع ہونا ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو جائے تو واقعی جس کی فکر نہیں کی جاتی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اب میرے پاس ایک روپے ہوں اور میں فکر نہ کروں بلکہ ادھر رکھ دیے ادھر رکھ دیے تو ظاہر ہے کہ وہ کہاں ملیں گے مجھے کوئی نہ کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے گا چوری ہو جائیں گے وہ ضائع ہو جائیں گے جس طرح ہزار روپے کو میں چھپا کے رکھتا ہوں یہاں بھی نہیں رکھتا کہ یہاں کوئی سائیڈ کی جیب میں رکھوں گا تو گرے کٹ کاٹ کر نکال لے گا سامنے بھی نہیں رکھوں گا کہ یار اس کا ابھار کہیں نوٹ نوٹیں چمکتی نظر آ گئی اس میں بازوں کا نوٹیں ظاہر ہو جاتی کپڑے پتلے ہوتے ہیں یا پسینا آ جاتا ہے یہاں بھی نہیں رکھوں گا بلکہ اندر میں رکھوں گا زیادہ رقم ہوئی تو گھر میں رکھوں گا اس سے زیادہ ہوئی تو بینک میں رکھوں گا اس سے بڑی بڑا خزانہ ہو تو لاکر میں رکھوں گا دنیا کی دولت سنبھالنے کا تو یہ سسٹم ہے اپنے پاس تو اس کی فکر ہے نا جبھی تو ایسا کر رہے ہیں تو ایمان کی حفاظت جو کہ سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑی دولت ہے تو اس کے لیے کون سا لوکر ہونا چاہیے تو اس کا لوکر یہی ہے سب سے بڑا گویا کہ بس اس کی فکر رکھے اس کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے اور شیطان سے بالکل یعنی چوکن نہ رہے تو گناہ سے بچتا رہے کہ گناہ جو ہے نا گناہ اس کے ذریعے ایمان ضائع ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے ایمان ضائع ہو سکتا ہے ہر گنا جو ہے نا وہ خطرناک ہے کہ اس کی نغوصت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے لہذا عقلمند وہی ہے کہ چاہے بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا گنا ہو اس سے بچتا رہے کیونکہ اپنی گودام میں ٹھیک ہے اپنی گودام کو آگ سے بچاؤ گے تو صرف آگ سے نہیں بچائیں گے آپ اس کو جلتی ہوئی سگریٹ سے بھی بچائیں گے لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ یا سگریٹ پینا منع ہے وہ اسی لیے منع ہے کہ آگ لگنے کا خطرہ ہے لیکن کم خطرہ ہوتا ہے لیکن خطرہ ہے. تو جلتی ہوئی سگریٹ سے بچائیں گے تو اب آگ کا انگارا ہو بہت بڑا یا ایک چنگاری ہو گودام میں کوئی نہیں رکھے گا کہ گودام اس سے جل جائے گا اور نقصان ہو جائے گا تو اس طرح بڑا گنا ہو یا چھوٹا گنا ہو یہ ایمان کی نعمت کو ایمان کی دولت کو ہم سے چھین جانے کا سبب بن سکتا ہے اس لیے سچے دل سے توبہ کرتے رہنا چاہیے ہر گناہ سے بچتے رہنا چاہیے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے روزوں کی رمضان میں پابندی کرنا چاہیے جتنی زکاط بنتی ہے دیانتداری کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے کاروبار بھی حلال کرنا چاہیے دیانت داری سے کرنا چاہیے اس کے مسائل علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ یوں کروں گا تو کوئی آرام تو نہیں ہو جائے گا یوں کروں گا تو کوئی میں گناہ میں تو نہیں پڑ جاؤں گا میری روزی خراب تو نہیں ہو جائے گی پوچھ پوچھ پوچھ کر پھوک پھوک کر قدم اٹھاتا رہے اس کے مسائل سیکھے کہ میری روزی کس طرح ہلال ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہلال روزی کما ہیں لیکن ان کی روزی بساوقت حلال نہیں ہوتی اس کو حکام اس کے پتہ نہیں تو مسائل نہیں ہوتا ہوتے کہ روزی کس طرح حلال ہوتی ہے بظاہر وہ درست نظر آتا ہے مسئلہ ہماری عقل کتنی ہماری معلومات کتنی عالم ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے مفتی اس سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کا مسئلہ کس طرح حل کرنا ہوتا ہے تو اس طرح یہ کہ ان سے مربوط رہے رابطے میں رہے انہیں پوچھتا رہے اور پوچ پوچھ پوچھ کر چلے پھوک پھونک کر قدم اٹھائے تو ایسا شخص ٹھوکر نہیں کھاتا اپنی ہوشیاری کرے گا مجھے بہت کچھ آتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے یہ جی میری عمر اتنی ہے مجھے بڑا تجربہ ہے اور مجھے سارے مسئلے معلوم ہیں یہ مولوی کیا جانتے ہیں تو ایسے آدمی کے لیے بیبا، اس کو بے باکی بولتا ہے یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینا زوری تو بے باکی جو وہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے ڈرتا رہے آج ہی کرتا رہے, کرتا رہے, کرتا رہے میں کچھ नहीं میں کچھ سے کچھ ہوئی نہیں یہ ذہن میں ہو زبان سے نہیں ذہن میں ہو کہ میں کچھ بھی نہیں اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا میرے پاس کوئی عمل ہے ہی نہیں اگر ٹوٹی ووٹی نمازیں پڑھی بھی ہیں تو یہ مطلب مجھے نماز پڑھنی ہی نہیں آتی بس اللہ قبول کر لے مجھ پر رحم کر دے اپنی ہوشیاری نہیں اپنی چلا کی اور اپنی مے میں نہیں ہونی چاہیے کہ بکری میں کرتی ہے بلاخر وہ چھری کے نیچے چاہتی ہے اللہ تعالی میمے کی مصیبت نانیت کی آفت سے محفوظ کرے وبارک وسلم اللہ تعالی علی محمد وعلی و و اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس کو سنجیدگی سے جب غور کیا جاتا ہے تو کیفیت بدلتی ہے اسلاف کا بزرگوں کا جب اس معاملے میں انداز دیکھتے ہیں تو ان کی کیفیت ہوتی تھی ایک شخص سب سے الگ تھلک رہتا تھا حضرت حسین ابو دردار رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کے پاس تشریف لا کر جب اس کا سبب دریافت کیا کہ لوگوں سے الگ تھلگ کیوں رہتے ہو تو اس نے کہا میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان چھن جائے اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہو تو مدنی چرن کے ناظرین امیر علی سنت کے ان مدنی پھولوں سے ہم یہ حاصل ہوا کہ بے باقی نہیں ہونا چاہیے ایک ایسا مطلب کیفیت نہیں ہے کہ مجھے سب مسئلے پتہ ہیں میں تو جناب میرے ہاتھ ریموٹ ہے میں جو چاہوں دیکھوں جس کو چاہوں سنوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کیفیت ہمارے ایمان کی کمزوری اور بالاخر ہمارے ایمان کے چھن جانے کا سبب نہ بن جائے بارہا ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو اس طرح کی بے باکی کا اظہار کرتے ہیں اور بالخصوص چونکہ یہ اشرا ماہ مورب الحرام کا ہے اور کئی بزرگوں سے علماء سے سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے کہ رمضان و مبارک کے بعد یہ جو اشرا ہوتا ہے اس میں مذہبی رجحان بڑھ جاتا ہے ایکفیت بڑھ جاتی ہے عبادت کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں تو یوں مختلف مقامات پر لوگوں سے گفتگو جو ہوتی ہے تو اس میں بھی بسا اوقات ہماری گفتگو یہ مذہبی حوالے سے ہوتی ہے اب یہاں علب کے معاملات آتے ہیں تو ان کی شان و عظمت کا کہیں تذکرہ ہے تو کہیں ایسے بھی اس موقع پر لوگ دستیاب ہوتے ہیں کہ جو نازیبا گفتگو نازیبا کلمات اور ایسے الفاظ اور انداز اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کی صحبت ہمارے ایمان کو طاقت بخشے گی اور کس کی صحبت ہمارے ایمان کو ضائع کر دے گی یاد رکھیے ہمارے اصلاف بزرگان دین رحما اللہ مبین یہ ایمان کے چھن جانے کے خوف سے لرزا ترسا رہا کرتے تھے حضرت سیدہ یوسف بن اسباب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت سیدہ سفیا رحمت اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوا آپ رحمت اللہ تعالی ساری رات روتے رہے میں نے دریافت کیا کہ کہوری رحمت اللہ تعالی کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے مسلم تار تری اتا سے سرما ہم سب بتری عطا سے ہو مان پر مائی ع علا بے سے بچانا علا بات میں سے بچانا کلی ماں جب امین صلی اللہ علیہ علی وسلم تو کاش کاش اہل اطہار کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے اور اس کی سلامتی کی فکر نصیب ہو جائے اور یقینا یہی وہ جذبہ اور یہی وہ, وہ ایک سوچ ہوتی ہے جو ایک انسان کو فوراً ڈائیورٹ کرتی ہے کنورٹ کرتی ہے اور یہ امیر علیہ سنت کے بیانات کی خوبصورتی ہے مدنی مذاکروں کی ہے کہ یہ چاشنی ہے کہ جس نے اس کو حاصل کر لیا اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے جی ہاں معاشرے میں ایسے کئی لوگ ملیں گے جو کل تک گنا پھیلانے کا ذریعہ بنتے تھے امیر علیہ السنت کے مدنی مذاکرے بیانات انہوں نے آج انہیں دعوت اسلامی کا مبلک بنا دیا کل تک جو راتوں کو جاگ جاگ کر لوگوں کو جگہ جگا کر مختلف فنکشنز میں نمازیں ضائع کرواتے تھے آج الحمد للہ مدینہ لگا کر مسلمانوں کو فجر کے لیے اٹھاتے تو یہ دعوت اسلامی ہے اور یہ امیر علیہ السنت کا فیضان ہے کہ آج جس معاملے میں بھی آپ نے گفتگو فرمائی اہمیت بیان کی الحمد للہ لینے والوں نے لیا آپ بھی لیجیے الحمد للہ اب ہم آپ کو نماز کی اہمیت کے متعلق ایک بڑا خوبصورت گلدستہ پیش کر رہے ہیں دیکھیے عامر علیہ سنت نے کس انداز سے الحمد للہ اس میں تربیت فرمائی اور میرے بٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے ہر مسلمان عقل و بالغ پر پانچ وقت کی نماز یہ فرض ہے جان بوجھ کر جو نماز قضا کرتا ہے وہ مستحق اذاب نار ہے اور جو نماز کا انکار کرتا ہے تو ظاہر وہ تو ایمان ہی ضائع کر بیٹھا تو ہم اس معاملے میں ظاہر ایسی صحبتیں کیوں اختیار کرتے ہیں ایسی صحبتیں کیوں پاتے ہیں کہ جو ہم کو مطلب ان چیزوں سے دور کرتی ہیں اور نماز کی اہمیت کے متعلق دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوہ جنت میں لے جانے والے اعمال اس کے صفحہ نمبر انسٹھ پر بڑی پیاری روایات درج ہیں آئیے اس میں سے چند ایک روایت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم شہن شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے کہ معذن کی آواز کی انتہا تک مغفرت کر دی جاتی ہے ہر خوش کو تر چیز اس کے لیے گواہی دے گی اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اسے اپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ثواب کی مثل ثواب ملے گا تو اذان ہوتی ہے ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں اذان ہوتی ہے بستر نہیں چھوڑے جاتے اور بالخصوص ہماری اس وطن عزیز میں ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کا کی آمد آمد ہے اور کئی علاقوں میں تو کافی موسم تبدیل ہو چکا ہے تو جو نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں تو چونکہ فجر کا وقت یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں نیند کا بھی غلبہ اور پھر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے وضو کرنے میں بھی, بھی نفس جو ہے وہ سستی دلاتا ہے تو اس موقع پر بھی آزمائشوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو ایسے موقع پر بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جماعت تر کر دیتے ہیں نماز تر کر دیتے ہیں تو نیا سال ہے نئی برکتیں ہمیں حاصل کرنی ہیں مدنی چنل آپ کے ساتھ ہے نیت کیجیے کہ اس چودہ سو سنے ہجری میں اور آئندہ سے اس کے بعد سے یعنی آج کے بعد سے انشاءاللہ اللہ میں نمازوں کی پابندی کروں گا اور جن پر جماعت واجب ہو تو بلا عذر شرعی جماعت کو بھی ترک کرنا یہ نہیں چاہیے کہ بہت بڑی نعمت ہے ایک حدیث کے مطابق جو پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ستر حج کا ثوابطہ فرماتا ہے ہمارے اسلحہ بزرگان جین کا ایک انداز رہا ہے کہ ان کو نماز سے بڑی محبت ہوتی تھی اور امیر علیہ سنت اس سلسلے میں ہماری کیا تربیت فرماتے ہیں آئیے نماز کی اہمیت کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں صلو صلو اللہ سلو محمد السلام علیکم پنجاب محمد پراشد سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ فی زمانہ پن وقت نماز کی پابندی اور اپنے دربار کی کفالت کے بعد انسان کی نیک نیتی میں اور کیا عمل کار ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اچھا اور جامع سوال ہے بعض لوگوں کے ذہن کی یہ عسی کر رہے ہیں یا ان کو سمجھانا چاہتے ہیں صاحب کہ یہ لوگوں کا ہم خیال کر پانچ وقت نماز پڑھو بال بچوں کی خدمت کرو بس یہی کافی ہے اگر یہی کافی سمجھتا ہے جب تو بےچارے کی عقل ناکافی ایسا لگتا ہے اس لیے کہ اگر ہر سانس اللہ کی عبادت میں گزرے کسی کا سارے سال روزہ رکھے ساری رات عبادت کرے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے جب بھی کافی نہیں ہے نہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا جیسا کہ وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک عکایت نقل کی گئی ہے ایک شخص نے ستر سال غالباً عبادت کی ملفوظات میں واقعہ کہ وہ رات دن عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انگور کی بیل بھی عنایت فرما دی چشمہ بھی لگا دیا تو اس کو کسی یعنی کہ قصب کی بھی ضرورت نہ تھی وہیں ایک اکیلا تھا کھاتا پیتا تھا اور عبادت کرتا تھا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالی نے اس کو اس کے لیے فرشتوں کو حکم دیا عظہب بے ابدی الا جنتی بے رحمتی. فرشتوں میرے بندے کو میری جنت نے میری رحمت سے لے جاؤ تو اب اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے اتنی جو عبادت کی ہے صرف تیری رحمت سے کیوں تو اللہ نے فرمایا چاہو میں نے جو تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں ان میں سے آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کروں یا آنکھ کی نعمت کا حساب دو اب اس کو احساس ہوا اگر میں اس کا حساب یا شکر تو دے نہیں سکتا اور اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ احساس فرمایا اس ابو بے ابدی الا جنتی بے میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ اس لیے یہ کافی نہیں پانچ ٹائم کی نماز پڑھو بال بچوں کی کرو اور ماں کی خدمت کرو بس یہی بہت نہیں جان دی اسی کی تھی یعنی اللہ کی راہ میں کوئی کچھ دے بھی تو یہ اس کو یوں کیوں سمجھے میں نے بہت یار بہت بڑی بات دی اتنی رقم دے دی اللہ کی راہ میں تو نے کیا ماں کیا تیرا تھوڑی ہے جس رب نے دیا اسی رب کی راہ میں دی تو کیا کمال کیا کرم تو اس کا ہے کہ تمہیں اس نے اٹا کیا تو جان جس نے دی اللہ تعالی نے ہمیں جان دی اگر وہ ہم نے رائے خدا میں قربان کر بھی دی تو کیا کمال دی تو اسی کی تھی ویسے بھی وہ جان تو ایک دن جانی ہی جانی ہے کیا جا بات ہے کہ اللہ کی راہ میں چلی جائے تو کیا بڑی سادت ہو سکتی ہے تو جان دی, دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کوئی کر ہی نہیں سکتا تو اس لیے پانچوں نمازوں اور بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ کی اطاعت بھی جاری ہو دیگر دعوتیں بھی بجا لائے سنتوں پر بھی عمل کرے امر بل معروف نہ منکر جس کا ہم نے خلاصہ نیکی کی دعوت کی اصطلاح میں رکھا ہے اس کو بجا لائیں سل رحمی کرے اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن نے سلوک کرے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں مسلمانوں کی خیرخائی کرے اور دین کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں الغرض اس کی ہر حرکت اور ہر سکنت آئین اسلام کے مطابق ہو دین کے مطابق ہو سنت کے مطابق ہو شریعت کے مطابق اس کو بجا لانے کے لیے الحمد دعوت اسلامی بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ اس کے مدنی ماحول میں علم دین حاصل ہوگا جب علم دین حاصل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ عمل کا جذبہ بھی ملے گا اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی انشاءاللہ اللہ توفیق نصیب ہوگی اور اس طرح زندگی جو صحیح گزرے گی اس لیے پانچ نمازیں پڑھ لو اور بال بچوں کی خدمت کر لو یہ کافی نہیں ہے بلکہ فرض علوم بھی ادا کرنے ہوں گے نماز جنازہ بھی پڑھنی ہوگی جہاں کوئی کفن دینے والا نہیں کفن پہنانا نہ ہوگا غسل کرنے والا نہیں غسل دینا ہوگا تو بہت سارے مسائل جن کو سیکھنے چاہیے تو جو فرض کفایا ہے وہ تو چلو دوسروں کے ذریعے بھی ادا ہو جاتے ہیں اکثر لیکن فرض عین ہے وہ تو خود کرنے ہوں گے خود سیکھنے ہوں گے تمام فرائض جو جو اس پر ہیں نفس اس کے اڈوم سیکھنے ہوں گے تجارت کرتا ہے تجارت کے اڈوم سیکھنے ہوتے ہیں خریداری کرتا ہے گاہک اور یہ تو میرے خیال میں شادی کو اس سے بچے خریداری کرنے سے تو اس کے ضروری مسائل بھی سیکھنا فرض ہے ورنہ تو حلال حرام کی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور جس کو حلال سمجھتا ہوگا وہ حرام ہو جائے گا وہ شد ہو جائے گا جیسے عام طور پر کے موٹی سورت ایک شدھ کی سود ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ گاہک جو ہے دکاندار کے پاس بات ہوگا مجھے رقم جمع کروا دیتا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا آپ سے لیتا رہوں گا آپ اس میں سے پیسے کاٹتے رہے ہیں بالکل یعنی کہ یہ نارمل بات ہے مکل اس میں آدمی سوچتا بھی نہیں کہ یہ کیا ہے مثال کے طور پر آپ نے پہلی تاریخ کو دکاندار کے پاس ہزار روپے جمع کروا دیے کہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کے یعنی دال یا جو بھی گھی تیل چینی تھوڑا تھوڑا آپ سے لیتا رہوں گا اب تھوڑا تھوڑا آپ لیتے رہے وہ کٹتا رہا اس میں سے یہ اس طرح کرنا سود ہے سود کی ایک صورت ہے حرام ہے ہمیں نہیں پتا اس لیے ہم نے سیکھا نہیں ہمارے شریعت میں یہ گیارہویں حصے میں اس طرح کے بے شمار احکام لکھے ہوئے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اسی طرح خریداری کے لیے گیا تو بغیر وزن کیے وہ آسرے سے آسرا بولتے ہیں آسرے سے یعنی اندازے سے کچھ دے دیتے ہیں فلا چیز ایک پاؤ دے دو یا آدھا پاؤ دے دو تو وہ آدھا پاؤ یوں یوں کر کے یہ لے جاؤ آدھا پاؤ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے دونوں ہی گناظار ہیں اس طرح دینے والا بھی اور لینے والا بھی جب آدھے پاؤ کی بات ہوئی تو اب اس کا فیصلہ کانٹا کرے گا کہ آدھا پاؤ یہ نہیں بھلے وہ بولتا زیادہ ہے اور واقعی ہو بھی زیادہ ہے. تب بھی ہم کو زیادہ بھی نہیں چاہیے آدھا پاؤ چاہیے اب جیسے کہ وہ دہی کا میں نے بہت دیکھا گوشت کا بھی دیکھا. یہ قیمہ لیتے ہیں نا آدھا پاؤ یہ پہلے تو دیکھا تھا اب کا مجھے پتہ نہیں جیسے آدھا پاؤ قیمہ دے دو تو وہ قیمے کو یوں ہی تھوڑا اٹھا کے ڈال دیتے تھے اور یوں لپیٹ کے پکڑا دیتے تھے یوگی آداب یہ جائز نہیں ہے دونوں گنا کری طرح دہی کو دیکھا آدھا پاؤ دہی دے دو تو وہ تھوڑا سا اٹھا کے اس میں پلاسٹک کی تھالی تھیلیوں میں ڈالا ربڑ بین لپیٹ کے دے دیا اب بھی ہو سکتا ہے یہی ہوتا ہو کوئی اب تو گنا بڑے ہوں گے گٹے ہوں اس کا چانس بدائے کم حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں علم دین سے دور ہے اگر علم دین کی کوئی بات کرے یار تو مولوی ہے چھوڑا چھوڑ یار مولا نہ تو جب بھی دیکھو مسئلہ چھیڑتا ہے اب کیا کسر رہ گئی اس تباہی اور بربادی میں کہ جو قرآن کی بات کرے حدیث پاک کی بات کرے اس کو نفرت سے حکارت سے کہہ دیا جاتا ہے تو مولوی ہے یار ملہ۔ چھوڑو چھوڑو اس کو یار یہ بھی مسئلے کرے گا ابھی فتوی سمائے گا مسلمان ہو کر بھی مسلمانی کے بعد اس کو اچھی نہیں لگی اسلام قبول کرنے کے باوجود اس کو اسلام کی باتیں کاٹ کھاتی ہیں یہ پتہ نہیں اس کے خاتمے کا کیا ہوگا ایسے شخصوں کا ایسے لوگوں کا کہ جب وہ سوالات کریں گے تو کیا اس کو بھی بولو گے یار مولانا والی باتیں شروع کر دی تو وہی باتیں ہوں گی مولانا والی جو مولانا لوگ سکھاتے ہیں اس لیے بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے بھلے مواد اللہ آدمی ماڈرن ہے لیکن اگر کوئی مولانا ہے اس کا احترام تو کریں نہ جو علم دین کی بات کرتا ہے اور ہے بھی وہ اہل حق سے اس کا تعلق ہے اس کا احترام تو کرنا چاہیے اس جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو بد احترامی کی اس لیے وہ سنبھل کر پھونک پھونک قدم رکھنا ہے زبان کھولنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے آغنم ورسول آغنم عز و, و اللہ تعالی عالم و رسول صلی اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ تعالیٰ رام محمد ودا صحبی وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اللہ تعالیٰ ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ کتنا خوبصورت انداز ہے اور یہ وہ, وہ مطلب ایک بنیادی باتیں ہیں کہ جس کی طرف ایک بہت بڑا طبقہ معاشرے کا جس کی توجہ نہیں ہے جی غور کر لیں غور کر لیں کہ ان تمام جو باتیں ہوتی ہو رہی تھیں اس مختصر سے اس آخری مدنی گلدس سے پرہیے اگر کر نظر کریں تو کتنی باتیں نمایاں طور پر ہمارے سامنے آئی ہوں گی واقعی علم حاصل تو کیا ہے لیکن یہ کون سا علم ہے اپنا معاملات کی طرف توجہ تو ہے گھر بار کی بھی فکر ہے اولاد کی بھی فکر ہے بلکہ شاید ایک بہت بڑی تعداد یوں بھی ہوتی ہے کہ گھر میں اگر بچیوں کی پیدائش بڑھتی ہے تو ٹینشن بڑھ جاتا ہے کہ جناب یہ بچیاں ہیں تو ان کا رشتہ کیسے ہوگا کیسے مطلب ان کا میں نکاح کروں گا ان کی رخصتیاں کیسے کروں گا تو اب ان تمام چیزوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ابھی کم سنی میں ہی ہوتی ہیں وہ بچیاں اور وہ باپ جو ہوتا ہے اور والدہ جو ہوتی ہے تو گھر کے افراد وہ ٹینشن لینا شروع کرتے ہیں کتنے خوبصورت انداز سمیر علیہ السنت نے اس میں ہماری تفہیم فرمائی کہ ہم اس معاملے میں غفلت کا شکار رہا جس پروردگار ارض وجل نے پیدا کیا ہے رزق بھی وہی عطا فرمائے گا ہمیں اپنے جو معاملات ہیں اس پر غور کرنا ہے جو ہم پر علوم فرض ہیں انہیں سیکھنا ہے اور اس کے لیے آپ کو ہم سب کو دعوت پیش کی گئی کہ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اپنی صلاحیتیں اپنے ما... اپنی جو جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس تو اس کو دین کی خدمت کے لیے صرف کیجیے وقت دیجیے آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر خوب دین کی خدمت کی جا سکتی ہے فرض علوم سیکھے جا سکتے ہیں اور جیسا کہ بعض اوقات یہ بات بھی واضح ہوئی کہ کئی ایسی باتیں ہیں کہ جس کی طرف تو ہمارا توجہ نہیں ہوتی جیسا کہ ابھی یہ میت کو غسل دینے کی بات جو ہمیں ریلیشن فرمائی جنازہ پڑھانے کی جو بات ہوئی تو ہم تو تصور نہیں کریں گے کہ جناب میں غسل دینے کا سیکھنا مجھے کیا ضرورت, ضرورت ہے نماز جنازہ پڑھانے کی مجھے کیا ضرورت ہے لیکن ظاہر ہے ہمارے گھر میں ہمارے بڑے ہیں والد صاحب ہیں دادا ہیں اگر ان کا انتقال ہو جائے کون ان کو غسل دے گا نماز جنازہ چلے پڑھانی اگر نہیں ہے تو پڑھنی تو ہے کیا جنازے کی دعا یاد ہوئی تو ان تمام باتوں کی کیلکولیشن ہو اور پھر دیکھیں کہ ایک دنیا کا علم اگر مجھے حاصل کرنا تھا میں نے اس قدر اس کے لیے وقت دیا اس قدر میں نے کوششیں کی رات دن دن بھر میں مختلف یونیورسٹیز کالیز کی خاک چھانتا رہا شام کو ٹیوشنیں بھی لیں رات کو جناب اپنی اسٹڈی کے لیے میں نے الگ ٹائم تعین کیا علم حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا تو ہم اس میں ترکیب بنائیں اور کوشش کر کے ہم اس میں اپنا جدول اس انداز سے ترتیب دیں کہ ہم علم حاصل کرنے والے بن جائیں عمل کرنے والے بن جائیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں یہی امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اسی پیغام کو لے کر مدنی چینل بھی آپ کے گھر تک پہنچا ہے ویلکم کیجئے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے اگلے سلسلے آپ کو یاد ہوں گے آٹھ بجے انشاءاللہ شاء اللہ دارالفتاحل سنت براہ دیکھیں گے نو بجے مدنی مکالمہ جس میں نگرانی شورا انشاءاللہ مدنی اللہ عطا فرمائیں گے دار الفتار کے اسلام بھائی بھی اس وقت موجود ہوں گے آپ کی لائیو کالز ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے متعلق تربیت حاصل کریں گے رات بارہ بجے انشاءاللہ اللہ باب المدینہ کراچی کے علاقے منظور کالونی کی جامعہ مسجد غسل اعظم سے انشاءاللہ برائے اللہ براہ راست رکن شرح حاجی عبدالحبیب فیضان اہل بیت و صاحبہ کا سلسلہ کریں گے وہاں پر بھی اسلام بھائی بھی جمع ہوں گے دنیا بھر کے اسلام بھائی ہوں گے پھر یو الحمدللہ روزانہ ہی مدنی چلن مختلف سلسلوں میں ہماری ہمارے گھر والوں کی ہمارے بچوں کی جی ہاں روزانہ ساڑھے گیارہ بجے مدنی منوں کے مدنی پھول یہ بھی باب المدینہ کے مختلف مدارس المدینہ کے مدنی منوں کے ساتھ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں لہذا اس اشرے میں خصوصیت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی بھی نیتیں شامل کر کے اللہ کی رضا پانے کی نیتیں شامل کر کے ان مدنی چینل کے سلسلوں میں اپنے آپ کو شامل لکھئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبیل امین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ علی وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ